Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiya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 گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ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 ودا اور, اور بینا ایک جیسے نہیں ہوتے وبل اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی وب نہ سایا اور نہ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 نظیر تو, تو محض ایک ڈرانے والا ہے بالحق بشیرا و نذیرا و ان افضل قبل ابقی بشیر و ام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 دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت بسم اللہ الرحمن اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفیہ راجپوت سامین یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ہم نے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا تھا آٹھ بجے سے دس بجے تک پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے سنا ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر اور اب پروگرام کا آخری حصہ دس بجے سے لے کے بارہ بجے شب تک ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اے ایم فائیو پر آج ہمارے پروگرام کا موضوع سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم ہے اور ایک بہت ہی لطیف پہلو سیرت کا ایک آیت کی تفسیر ہے جو آج اسٹوڈیوز میں موجود ہمارے مہمان مکرم و محترم انور صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ان دو گھنٹوں کا جو وقت ہمارے پاس موجود ہے آج ابھی اس وقت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ تو تقریباً آدھے گھنٹے تک یعنی تیس منٹ تک رہے گا اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن حسر عزیز کے اختتامی خطاب کی جو کہ آج جلسہ برطانیہ جو کہ سرانہ جلسہ احمدیہ مسلم جماعت کا آج اختتام پذیر ہوا اس کی اختتامی خطاب کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے یہ ہمارا اب سے اگلے دو گھنٹے کا پروگرام رہے گا میں وقت جائے کہ اب بغیر عبدالرشید انور صاحب کے پاس چلوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گفتگو کو آگے بڑھائیں مختصراً ایک دو منٹ میں اگر ہمارے وہ سامعین جنہوں نے اس فریکوینسی پہ ہمیں ہمارے پروگرام کو سننا شروع کیا مختصراً اگر آپ بتائیں کہ موضوع کیا ہے ہم کیا بات پھر وہاں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علّین یہ موضوع جو آج ہے جیسا کہ بتایا گیا ابھی سیرتُ النبی کا موضوع ہے اور اس میں بھی خاص پہلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو ہی بہت خاص ہوتا ہے لیکن آج جس پہلو کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ اس آیت کی تشریح ہے جس میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اے کردار کی بات ہو رہی ہے اور عظیم الشان کردار کی بات ہو رہی ہے جو کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی علیہ وسلم. میں ہمیں ملتا ہے وہ صورت توبہ کی آیت ایک سو اٹھائیس ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقت جعم رسول عزب الشۃ بسم الحمۃ الم لقت جعم رسول المنفسم عزیز العلّہ اس یہ اس توبہ کی آیت ایک سو اٹھائیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ آمر صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ امتیازی خصوصیات بیان فرما رہا ہے اس میں سے پہلی صفت جو تھی وہ رسول کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود آندر صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم. بھجوا رہا ہے رسول بنا کر بھجوا رہا ہے خود ذمہ دار ہے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اس میں کچھ خواہش ہے نام بڑائی حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہے آضرت صلی, اللہ علیہ, وسلم صلی, اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے کہنے کے مطابق دنیا کی ہدایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ باقی انبیاء کا بھی طریقۂ کار یہی ہوتا ہے آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جاننے کا بھی ایک معیار یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے باقی لوگ جو رسول سچے گزرے ہیں چونکہ ان کو اللہ تعالی نے بھیجوایا وہ تھا اس لیے وہ کامیاب بھی ہوئے اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رہا ہے اور وہ کامیاب ہوں گے دوسری صفت جو اس میں بیان ہوئی ہے اور اسی کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے وہ ہے من انفسکم کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہوتے ہوئے ساری سارے مصائب میں سے گزرتے ہوئے پھر بھی خدا تعالی کے بتائی ہوئی تعلیم کا ایک نمونہ بنتے ہیں ہمارے لیے تو یہ ساری باتیں آپ کی صداقت کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں بات کو آگے چلاتے ہیں کہ آپ کا نمونہ جو ہے وہ تجارت میں بھی نظر آتا ہے آپ نے تجارت کی اور ایسی کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کہ غلام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ایماندار کوئی نہیں دیکھا سب سے زیادہ نفع آپ کو ہوتا تھا آپ کی چیز میں اگر کوئی نقص ہوتا تو آپ خود ہی اس کو ظاہر کر دیتے نتیجہ یہ تھا اور یہ ایک راز ہے اچھی تجارت کا جو کہ ہاں عاندہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ سے ہمیں ملتا ہے نتیجہ یہ تھا کہ گاہک تلاش کر کے آپ سے مال خریدتے تھے آپ کا غریبوں اور چھوٹوں سے معاملہ ایسا احسان کا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی گردن میں رسی ڈال دی کہ مجھے کچھ مال دو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ صرف یہ جواب دیا کہ میں بخیل نہیں ہوں اگر میرے پاس ہوتا تو میں ضرور دے دیتا اس وقت آپ کے پاس دس ہزار صحابی آپ کے پاس موجود تھے اگر آپ ذرا ایسا بھی اشارہ کر دیتے تو اس کی گردن اڑا دیتے مگر آپ نے ذرا بھی خفگی کا اظہار نہیں کیا غور کرو کون ہے جو اپنے چھوٹوں سے ایسا سلوک کرے ایک دفعہ ہاتم تائی کے قبیلہ کے لوگ آئے تا حالات دیکھ کر اندازہ کریں کہ مسلمانوں سے صلاح کرنی چاہیے یا جنگ ان کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی ہیں یا بادشاہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا آئی اور آپ کو اپنے ساتھ علیحدہ لے جا کر کھڑی ہو گئی اور دیر تک باتیں کرتی رہی آپ اس کے پاس کھڑے رہے اس سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ شخص بادشاہ نہیں نبی ہے دوسری قوم کے سفرا پر پاس بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں مگر آپ اس وقت تک پوری توجہ سے ایک بڑیا کی باتیں سنتے رہے جب تک وہ خود نہ چلی گئی پھر بڑے لوگوں نے بھی آپ سے باتیں کیں مگر ان سے بھی اعلیٰ نمونہ پیش کیا کسرا نے اپنے گورنر کو کہلا بھیجا کہ اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس بھیج دو اس نے اپنے آدمی آپ کے پاس بھیجے انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ چلیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جان بخشی ہو جائے مگر انکار سخت نقصان کا موجب ہوگا کسرا اس وقت آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور عرب کو تباہ کر دے گا آپ نے جواب کے لیے ایک دن مقرر کیا اور جب مقررہ وقت پر وہ جواب کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا جا کر اپنے گورنر سے کہہ دو کہ میرے خدا نے تمہارے خداوند کو مار ڈالا ہے انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے اگر آپ کی بات سچی ہوئی تو آپ بے شک نبی ہیں چند روز کے بعد ایران سے ایک جہاز آیا جس میں گورنر کے نام ایک خط تھا جس پر نئی مہر تھی وہ حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے کھولا تو اس میں لکھا تھا اپنے باپ کے ظلموں سے تنگ آ کر ہم نے اسے قتل کر دیا ہے اس نے عرب کے ایک شخص کے متعلق ایسا ظالمانہ حکم دیا تھا اسے بھی منسوخ سمجھو غور کرو کہ غریب بڑیا سے تو وہ معاملہ ہے اور کس طرح جیسے جابر بادشاہ سے یہ کہ جا کر کہہ دو ہم تمہاری بات نہیں مانتے اب یہ دیکھیں کس قدر حوصلہ ہے ہمت ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پھر غیر قوموں کے لیے کے لوگوں سے سلوک یہ ہے کہ سلمان فارسی آتے ہیں اور غیر لوگوں میں ہونے کی وجہ سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں آپ ان کی دلجوئی کا اس حد تک خیال رکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں سلمان و منا اہل البہت سلمان ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کسی طرح امن میں نہ سمجھتا ہوگا غرضی کے ہر شخص خواہ کن حالات میں ہو آپ کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں لیکن جو مثالیں اوپر ہم نے بیان کی ہیں یہاں پر ان کے بنا پر مسلمان تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں مگر ایک غیر مسلم کس طرح یہ کہہ سکتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ سب گزشتہ بزرگوں کی ضروری اور اچھی تعلیم اس میں ہے اور اس لحاظ سے ہر غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ آپ ان تمام گزشتہ انبیاء کی تصدیق کی خدا تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ امن ام امتن اللہ خلافی نظیر اور جب ہم جب ہر قوم میں نبی ہوئے اور ادھر آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں تو ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رام کرشن موسیٰ عیسیٰ زشت کنفیوشس علیہ السلام علیہ السلام کے بھائی تھے یہ اور اس طرح ہندوستانی ایرانی مصری جاپانی چینی ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ محمد من انفُسنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب انبیاء کی اسی طرح تصدیق کرتے ہیں جس طرح خود ان کے ماننے والے کرتے ہیں بس اس قول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری اقوام شامل ہیں اور ہر ایک قوم کہہ سکتی ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں بعض عیسائی آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے عیسائی تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ اچھے عیسائی موسائی بدھ سب کچھ تھے کیونکہ آپ مسلمان تھے اور مسلمان کے معنی ہیں ہی یہ ہیں جو سب صداقتوں کو ماننے والا ہو بس جہاں قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہے وہاں آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اس دعویٰ کی دلیل ہے اب ہم اس آیت کی تیسری علامت یا تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے اس میں اس کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے سر توبہ کی ایک آیت میں لقت جا کم رسولم میں ننفسم عزیز و نلیہ ما انتم اب عزیز و نلیہ ما تم کی بات کرتے ہیں تو تمہارے اوپر یہ بات گراں گزرتی ہے عزیز میں صرف شاق کا مفہوم ہی نہیں بلکہ یہ عزت سے نکلا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں بڑی چیز دیکھنا چاہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح غیر قوموں کی تکلیف کے متعلق بھی آپ کو خیال رہتا تھا اور اس طرح اپنوں کو اخلاق کے بلند مقام پر آپ دیکھنا چاہتے تھے ایک دفعہ ایک یہودی سے حضرت ابوبکر کی گفتگو ہو رہی تھی اس نے حضرت موسیٰ کو آزر صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی اور آپ نے اسے تھپڑ مار دیا وہ شکایت لے کر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مجھے یوں ہی دوسروں پر فضیلت نہ دیا کرو بعض نادان کہتے ہیں یہ پہلا زمانہ تھا جب آپ واقعی اپنے آپ کو حض موسا سے افضل نہ سمجھتے تھے حالانکہ یہ سراسر غلط ہے آپ کو پہلے دن سے ہی اپنے مقام اور افضل ہونے کا علم تھا اس میں تو آپ نے اپنی امت کو سبق دیا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو جسے دوسروں کو تکلیف ہو دیکھو کس قدر دوسروں کے احساسات کا احترام مد نظر ہے آپ نے بتایا کہ میری فضیلت کا اظہار واض و نصیحت کے طور پر کیا کرو لڑائی کے وقت یا غصہ کی حالت میں نہ کرو پھر آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو اور ان کی مذمت نہ کیا کرو بلکہ قرآن کریم نے تو غیر اللہ معبودوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لات الیندون فی الحصب اللہ ادوان بغیر علم یعنی دوسروں کے بتوں کو بھی برا نہ کہا کرو کیونکہ وہ نادانی سے خدا کو برا کہہ کر خواہ مخواہ عذاب کے پنجے میں گرفتار ہوں گے کس قدر انصاف کا خیال ہے پھر غیر یعنی دشمن سے سلوک یہ ہے کہ فرمایا لڑائی میں بھی انصاف کیا کرو جتنی تعدی دوسرا تم پر کرتا ہے تم بھی اتنی ہی کرو اس سے زیادہ نہ کرو اور جب دوسرا دوسرا صلاح کی درخواست کرے تو خواہ لڑائی تمہارے ہی حق میں ہو فوراً صلاح کر لو اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونہ سے یہ بات ہمارے سامنے واضح کی صلاح دبیہ کے موقع کے اوپر حالانکہ صلح اس وقت جنگ کرنا آپ کے زیادہ فائدے میں نظر آتی تھی لیکن آپ نے کہا نہیں ہم صلح کریں گے اور تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں کہ کسی نے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی ہو اور انہوں نے انکار کر دیا ہو اب ایسی تاریخ ہے اسلام کی درخشندہ اس کے سامنے اگر اسلام کو کہا جائے کہ یہ ایک ٹیرورسٹ مذہب ہے تو یہ بات انتہائی غلط ہوگی اور نا کی بات ہوگی صلیحدیبیہ کے موقع پر حضرت علی نے مسودہ لکھا کہ اس معاہدہ میں ایک طرف محمد رسول اللہ ہیں کفار نے اس پر اعتراض کیا آپ نے فرمایا رسول اللہ کا لفظ مٹا دو حضرت علی نے عرض کیا میں کس طرح مٹا سکتا ہوں آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ لفظ کاٹ دیے حالانکہ صاف بات تھی کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے دستخط ہیں تمہارے تو نہیں مگر آپ نے دوسروں کے احساسات کا پورا پورا لحاظ رکھا اور ہر حالت میں صلح کر لی آپ جس وقت مبوس ہوئے اس وقت دنیا میں غلام عورت ڈپریسڈ کلاسس ان تینوں پر سخت ظلم ہوتا تھا آپ نے سب کو آزادی بخشی آپ چونکہ عزیز و نلیہ تم تھے اس لیے اس ظلم اور تعدی کو برداشت نہ کر سکے اور جب تک سب کو آزاد نہ کیا آپ کو چین نہیں آیا اس زمانہ میں جب کہ غلام کو جان سے بھی مار دیا جاتا تھا تو کوئی ظلم نہ سمجھتا تھا آپ نے حکم دیا کہ جو شخص کسی غلام کو مارے گا تو اس کا غلام آزاد سمجھا جائے گا یہ ہے مثال عزیز و نلیہ تم کی پھر فرمایا جیسا خود کھاؤ ان کو کھلاؤ یہ پھر پھر اسی بات کی مثال ہے عزیز و نالہ یہ مان تم اور جیسا خود پہنو ان کو پہناؤ وہ کام ان سے نہ لو جو خود کرنا پسند نہ کرتے ہو مثلا چوڑوں وغیرہ کا کام اور جو کام انہیں دو اس میں ان کی مدد کرو اور اس طرح وہ تمام تکالیف جو غلاموں کو تھیں آپ نے دور کر دیں پھر غلاموں کے متعلق فرمایا اما منن بادہ و اما فدا یعنی یا تو انہیں بطور احسان چھوڑ دیا جائے یا تاوان لے کر چھوڑ دیا جائے غلامی صرف جنگی قیدی کی صورت میں جائز رکھی اور دنیا میں کون ہے جو جنگی قیدی کو بغیر تاوان کے چھوڑ دیتا ہو جا آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ساری عمر کے لیے کسی کو غلام رکھنا قطَََََََََََ ناجائز ہے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی طریق اس کو چھوڑنے کا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کر دیا اس وقت تک رکھ سکتے ہو جب تک وہ تاوان ادا نہ کرے اور یا اسے بطور احسان نہ چھوڑ دو اور جنگی قیدی بنا لینے کا حکم دینے کی وجہ سے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اگر سزا نہ رکھی جائے تو ایک قوم یا خود مٹ جاتی ہے یا دوسرے اسے مٹا دیتے بالکل اور یہ ہے مثال عزیز و ہی ما تم کی پھر عورتیں فروخت کر دی جاتی تھیں انہیں بطور ورثہ تقسیم کر دیا جاتا تھا لڑکیاں زیادہ درگور زندہ زندہ درگور کر دی جاتی تھیں عورتوں کو بہت ذلیل اور بے عزت سمجھا جاتا تھا مگر آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم کم خیر کہ تم میں سے اچھا وہ ہے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور اس طرح عورتوں پر تمام مظالم کا انسداد کر دیا اب یہ مثال بھی خود دی اور اس کا نمونہ بھی خود دکھایا اور یہی ہے مثال عزیز و نلیہ انتم تفصیلات میں اس وقت بیان ہم کر نہیں سکتے تف... وقت کی وجہ سے لڑکیوں کے متعلق فرمایا جس کے پاس دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے انہیں اعلیٰ اخلاق سکھائے لکھائے پڑھائے اس کا گھر جنت میں ہوگا کل حضرت خلیفۃ المسیح نے بھی حدیث کا تذکرہ فرمایا اور یہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم ہے اسلام کی ماؤں کے متعلق حکم دیا انہیں اف تک نہ کہو بہنوں کو وارث بنا دیا گویا عورتوں کی تکلیف بھی آپ سے نہ دیکھی گئی اور ان کو بھی آزادی دی تیسری ڈپریسڈ گلاس جو ہیں ان کے متعلق فرمایا ان نہ اکرم اکم ان یہ مت خیال کرو کہ فلاں اعلیٰ اور فلان ادنا ہے خدا کے نزدیک مکرم وہی ہے جو زیادہ متقی ہو جی ان غریبوں کو جو مظالم کے پنجوں میں پھنسے ہوئے تھے یہ کہہ کر اٹھایا کہ خدا کے نزدیک معزز و مکرم وہی ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں اور اخلاق کی طرف توجہ دلا دی معاشرے کو با اخلاق معاشرہ بنا دیا اور جو تقوی <تصفح> میں بڑا ہوا ہو وہی ہے جس کو کہ فوقیت ہو سکتی ہے غور کرو کتنا عظیم انسان تھا کتنا عظیم الشان اعلان کیا چاند ایک جملے ہیں مگر تمام پست اقوام کی پستی سے نکال کر بلند ترین مقام پر کھڑا ہونے کا موقع وہاں پہنچا دیا آج بھی ان اقوام سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص یہاں موجود ہو تو میں اسے کہوں گا کہ تمہاری تکلیف بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم. نہ دیکھی گئی بہت پہلے آئے اور بعد میں آنے والوں کی تکلیف کو کا خیال کیا جی yeah. اور آپ کا دل دکھا اور آپ نے تمہاری آزادی کا اعلان بھی کر دیا بعض اقوام قابلیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتی ہیں اور دوسروں کو اپنے سے ادنا اور حقیر مثلاً آج کل امریکہ والے اپنے آپ کو سپر مین سمجھتے ہیں آپ نے اس تکلیف سے بھی روکنے کا انتظام کیا اور فرمایا لا یسخر قومم مم من قومن آسان یقون یعنی تم کسی کے ساتھ تمسکر نہ کرو کسی قوم کو تم ہلکا نہ سمجھو اپنے سے کم تر نہ سمجھو یہ ممکن ہے کہ کل وہ قوم جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہے وہ گر جائے اور دوسری قوم بڑھ جائے کیونکہ یہ سلسلہ سلسلہ دنیا میں ہمیشہ جاری رہتا ہے دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری قومیں جو دنیا پر حکومت کرتی تھیں وہ و خوار ہوئیں تباہ و برباد ہو گئیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی آج کوئی قوم ترقی کرتی ہے اور کل کوئی اس لیے ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ دیکھنا چاہیے غرض ایسی اعلیٰ درجہ کہ مساوات قائم کی کہ دنیا جس ضلعت میں پڑی تھی اس سے اسے چھڑا دیا اور یہ عزیز اللہ ما انتم کی صفت کا ظہور ہے چوتھی جو صفت اس کے اندر آتی ہے اس عیسائیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقت جاقُُم رسولم من انفسکم عزیز العلیہ ما انتم حریصُ علیہ اب حریث العلکم ایک بہت بڑا امتیاز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عام دستور ہے کہ لوگ ایک اصول کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان آج کل طبیب لوگ ڈاکٹروں کی تحقیر کرتے ہیں اور ڈاکٹر اطبا کی تحقیر کرتے ہیں ہومیوپیتھک والے الیوپیتھک کو برا کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جب خدا نے بعض چیزوں میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ ذرا سی دعا سے فائدہ ہو جائے تو یہ لوگ انسان کے دشمن ہیں جو اتنی بڑی بڑی ڈوزز دیتے ہیں انہوں نے دنیا کی صحت کا ستیہ ناس کر دیا ہے اور یہ نہیں سوچتے کہ خدا تعالیٰ نے سب چیزوں میں فوائد رکھے ہیں ایک ہندو کی صحت خراب تھی انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا کوئی فائدہ نہ ہوا آخر حکیم نابینا صاحب سے علاج کروایا اور انہیں شفا ہو گئی اسی طرح ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب کو پتھری تھی انہیں بھی ڈاکٹروں کے علاج سے صحت نہ ہوئی اور حکیم نابینا صاحب کے علاج سے وہ صحت یاب ہو گئے پھر بعض مریض ایسے ہیں کہ طبیب سال ہر سال علاج کرتے رہے مگر آرام نہ آیا اور ڈاکٹری علاج سے دونوں دنوں میں فائدہ ہو گیا اگر انسان کی زندگی کی قدر ان لوگوں کے مد نظر ہوتی تو چاہیے تھا اپنے اپنے اصل کے ہی پیچھے نہ پڑے رہتے بلکہ اگر ڈاکٹری علاج میں کوئی کوتاہی ہوتی تو ڈاکٹر خود کہہ دیتا کسی طبیب سے مشورہ کر لو اور طبیب ڈاکٹر کے پاس جانے کی رائے دیتا لیکن حالت یہ ہے کہ مریض خواہ مر جائے ہر ایک اپنی سائنس کو ہی بہتر سمجھتا ہے یا بہتر سمجھتا ہے اسی, اسی کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کو اپنی سائنس کو بہتر ثابت کر دے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا مقصد وسلم. یہ ہے کہ بندوں کا فائدہ ہو یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے تو خواہ ٹانگیں سوکھ جائیں ضرور کھڑے ہی ہو کر نماز پڑھو بلکہ بیٹھ کر بلکہ ضرورت کے وقت لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہو پھر یہ نہیں کہ ضرور سال میں پچاس روپے صدقہ کا کرو اگر نہیں تو پچیس بیس پندرہ دس جس قدر توفیق ہو کر سکتے ہو اگر بالکل توفیق نہ ہو تو دل کی نیکی ہی کافی ہے غرضے کے حالات کی تبدیلی کے ساتھ تم بھی بدل سکتے ہو میں اپنے روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ سب کے لیے الٹرنیٹیو رکھے ہیں صدقہ اور جہاد وغیرہ احکامات کے بغیر بھی انسان خدا تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے ایک دفعہ آپ جہاد پر جا رہے تھے اور فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اگرچہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں مگر ہم کسی وادی میں نہیں ہوتے مگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور وہ ثواب میں ہمارے برابر کے شریک ہوتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تکالیف ہم اٹھائیں اور وہ ثواب میں ہمارے شریک ہو جائیں آپ نے فرمایا یہ وہ لولے لنگڑے اندے اور معذور لوگ ہیں جو عدم شمولیت کی وجہ سے دلوں میں بے حد ملول ہیں اللہ تعالیٰ نے ثواب سے محروم نہیں رکھتا غرض آپ کی تعلیم میں ہر انسان اور اس کی ہر حالت کا علاج موجود ہے یہ نہیں کہ خواہ کیسی مصیبت ہو ایک خاص اصول کی پیروی ضروری ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کی نجات مقصود ہے اب یہ اتنی خوبصورت جا باتیں ہیں اللہ صلی اللہ علیہ رسل کے کردار کے, کے بارے میں اور ایسا نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ ہمیں دوسرے انسانوں کے لیے محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے نہ کہ دوسروں کے لیے کینہ دشمنی اگر یہ نمونہ ہم ہر ایک ہم میں سے اپنانے کی کوشش کریں دنیا میں امن ہی ہوگا بالکل ناممکن ہے کہ دنیا کے اندر کوئی تکلیف دہ باتیں ہوں اور ایک انسان دوسرے کا دشمن ہو چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مکرم محترم عبد الرشید انور صاحب سامعین پروگرام ہمارا جیسے میں نے کیا کہ ریڈیو احمدیہ ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت اور پروگرام جاری رہے گا شب بارہ بجے تک لیکن پروگرام میں اب ہماری براہ راست نشریات کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے اب ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز کہ آج کے جلسہ سالانہ برطانیہ کی اختتامی خطاب کی ریکارڈنگ پیش کریں گے جیسا کہ پروگرام کے شروع میں آپ سیئرس کی تھی اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج جلسہ سالانہ برطانیہ کا اختتامی دن تھا یہ جلسہ بروز جمعہ 3 اگست سن 2018 کو شروع کیا گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے 115 ممالک کی نمائندگی اس جلسے میں تھی اور پینتیس ہزار سے زائد افراد اللہ کے فضل و کرم سے اس جلسے میں شامل ہوئے جہاں اور بہت سی اس کی روحانی برکات اپنی جگہ ہیں جو باتیں جو خبریں اللہ کے فضل سے ہمیں ملیں ان میں مساجد کی تعمیر تھی دو کے قریب نئی مساجد اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کو تعمیر کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی اسی طرح سے دو سے زائد ایسی مساجد تھیں جو اپنے نمازیوں سمیت اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو عطا کی ہیں اور ایک اور بہت بڑی جو خبر تھی جو دلوں کو اطمینان دینے والی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی چھ لاکھ سے زائد افراد امسال سال ہلکا بگوش اسلام ہوئے ہیں اسلام اور احمدیت میں شامل ہوئے ہیں آج کی یہ اختتامی تقریر ایک تربیتی موضوع پر تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جس میں عوامر اور نواحی یعنی جو کرنے کی بات کہی گئی اور جن سے روکا گیا ہے ان چیزوں کا فلسفہ کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے اور بہت ضروری خطاب ہے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اب سے جب یہ خطاب شروع ہو اس کو ضرور سنیے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان نسائے پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے میں اسٹوڈیوز میں آج ہمارے جو مہمان تھے عبدالرشید انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا پولا. ہوں آپ تشریف لائے آپ نے بہت ہی بہت ہی اہم موضوع تھا انشاءاللہ جلد ہی اس کے باقی سلسلے ملت کو, ملت کو ہم پورا کریں گے ایاز صاحب آج میرے ساتھ کنٹرولز پہ موجود تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو سامعین سفیر راجپوت کو ریڈیو اہم سے اجازت دیجیے ان اگلے ہفتے کی شب نو بجے عربی پروگرام کے ساتھ ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں ایف ایم پر دوبارہ حاضر ہوگا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وشمد واحد شری کلو واشد محمد رول بلا مل شرجی بسم اللہ الرحمن الحمد للہ ہر بلمی رہی مالک یوں مدد یا کن ابدوئی ساتھی الحمد للہ <مسطق> <الحمد لله> اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم ایک اور جلس وسلمہ میں شمولیت کی توفیق پا رہے ہیں بعض لوگ پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہو رہے ہیں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو سفر اور سویدھے کی سہولت ہے وہ سالہ سال سے جلسے میں شامل ہوتے آ رہے ہیں یو کے رہنے والے بھی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہو رہے ہیں تھوڑا عرصہ ہوا ہے انہیں یہاں آئے یہاں آ کر سیٹل ہوئے یہ بعض بچے ہیں اپنے وشواس میں پہلی دفعہ جلسے کے ماحول سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے اور سب کو جلسے کے ان تین دنوں میں جلسے کے روحانی ماحول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے جلسے کے پروگراموں کو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے تبھی جلسے میں شامل ہونے کا فائدہ ہوگا تبھی حضرت علیہ مسیمۃسلام کے جلسے کے انعقاد کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جلسے کے انضامات سب یا تقریباً نوے فیصد خاص طور پہ جو جلسے کے دنوں کے پروگرام انضامات ہیں افراد جماعت رضاکارانہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں اس لیے بعض کاموں میں کمیاں کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں لیکن ان کمیوں اور کمزوریوں کو ہم سب شامل ہونے والوں نے ٹھیک کرنا ہے اور دور کرنا ہے جہاں کارکنان اپنے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے وہاں مہمان بھی شامل ہونے والے بھی ان کمیوں اور کمزوریوں سے صرف نظر کریں اور جہاں کہیں کارکنوں کی مدد کی ضرورت ہو خود بڑھ کر ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اکائی ہم ہمیں تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے بوجھ اٹھانے والے ہوں اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرنے کی کوشش کریں بس اس بنیادی بات کو مہمانوں اور میزبانوں دونوں کو یاد رکھنا چاہیے عموماً کارکنان اور میزبانوں کی ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں میں جلسے سے ایک ہفتہ پہلے کے خطبے میں ذکر کیا کرتا ہوں اور مہمانوں کو ان کے فرائض کے بارے میں جلسے والے دن کے خطبے میں کچھ باتیں کہتا ہوں ہمارے جلسوں کی بلکہ ہمارے جماعتی نظام کی یہی خوبی ہے یا ہم آپس میں پیار محبت سے تبھی رہ سکتے ہیں جب ہر ایک اپنے حقوق و فرائض کو آسن رنگ میں سر انجام دینے والا ہو اور اس کو سمجھنے والا ہو بہرحال آج میں دونوں کو ہی چند باتیں کہوں گا اور ان کی طرف توجہ دلاؤں گا کارکنان کو میں میں نے گزشتہ خطبے میں تو کچھ نہیں کہا تھا لیکن گزشتہ اتوار کو جو معائنہ ہوتا ہے جلسے کے الزامات کا اس میں توجہ دلا دی تھی کہ ان کے رویے کیسے ہونے چاہیے اور کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبا عرصہ سے کارکنان اکثر ان میں سے اکثریت کہنا چاہیے ڈیوٹیاں دیتے آ رہے ہیں اس لیے جہاں تک کام سمجھنے اور کام اندر رنگ میں کرنے کا سوال ہے یہاں کے کارکنان اب کافی تربیت یافتہ ہو گئے ہیں اور ہر سال نئے شامل ہونے والے کارکنوں اور بچوں اور نوجوانوں کو بھی پہلے کام کرنے والے اور اسی طرح افسران اپنے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تربیت کرتے ہیں یا تربیت دیتے ہیں لیکن بعض باتوں کی جو زیادہ توجہ طلب ہیں یا دہانی بھی کروانی پڑتی ہے سو اس وقت میں مہمانوں اور میزبانوں دونوں کو چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلی بات کارکنوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے جو حضرت مسیمۃ اسلام کے جاری کردہ بلکہ اللہ تعالی کے حکم سے جاری کردہ جلسے میں شامل ہونے کے لیے آئے اور کسی دنیاوی میلے میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنی روحانی علمی اپنے روحانی علمی اور اخلاقی معیاروں میں بہتری کے لیے جمع ہوئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی سوچ جلسے میں شامل ہونے والے ہر فرد کی ہے اور ہونی چاہیے ورنہ ان کا جلسے میں شامل ہونا بے مقصد ہے بہرحال کارکنان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مہمانوں کا رویہ جیسا بھی ہو کام کرنے والوں نے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا ہے اگر کبھی مہمان یا شامل ہونے والا کوئی فرد بھی غلط رویہ بھی اپنائے تو کارکن کا کام ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے اور اسی طرح اور اسی رویہ سے اسے جواب نہ دے جب ہر کارکن نے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر مہمانوں خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی خاطر ہی بعض مہمانوں کے غلط رویے بھی برداشت کرنے پڑے تو برداشت کریں تبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کا اسوائے حسنہ مہمانوں کے لیے کیا تھا کبھی کبھی آنے والے مہمان نہیں کہ سال میں ایک دفعہ جلسے کے لیے آئے بلکہ وہ لوگ جو شہر میں رہنے والے تھے روزانہ ملنے والے تھے ان کو اگر کبھی ان کی غربت کی حالت کی وجہ سے کھانے پر بلایا یا ویسے کھانے پہ بلایا اور وہ لمبا عرصہ آ کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے اور آپ کے آرام اور آپ کے کام میں مخل ہو ہوئے تو انہیں کبھی نہیں کہتے تھے کہ وقت سے پہلے نہ آؤ میں مصروف ہوں اور کھانا کھا کر جلدی چلے جاؤ کہ تمہارے بیٹھے رہنے کی وجہ سے میں اپنے باز کام نہیں کر سکتا یہ لوگوں کی حالت دیکھ کر اور آپ کیا مہمانوں کی کو برداشت کرنے کا صبر اور حوصلہ دیکھ کر اللہ تعالی نے ممنو کو فرمایا کہ فرشتہ ہی من کو کہ وہ تمہارے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں منع کرنے سے حی... حیا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یوگ بات کہنے میں کوئی روک نہیں بس لمبا عرصہ بلا وجہ نبی کے گھر میں بیٹھ کر اسے تکلیف نہ دو بس ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان بازی کے اعلیٰ ترین اسوے کا ذکر فرما دیا اخلاق کے اعلیٰ ترین ہونے کا ذکر فرما دیا تو دوسری طرف مہمانوں کو بھی خاص طور پر حکم دیا کہ مہمان بن کر اپنے حق سے تجاوز نہ کرو مہمان کی جو حدود اسے ان کے اندر رہو ان کے اندر رہنے کی ضرورت ہے اور مہمانوں کو بھی اپنے مہمان ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے پھر غیروں کے ساتھ نوازی کے معیار کا مقام تھا بلند حوصلگی کا ایسا معیار کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے حیران رہ جاتا ہے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں جب ایک غیر مسلم آتا ہے مہمان بن کے آپ اسے خاطر مدارات آدی کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر جاتے ہوئے وہ بستر گندہ کر کے چلا جاتا ہے آپ خود اسد دھوتے ہیں صحابہ رضوان رضوانہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں ہم حاضر ہیں حضور کیوں تکلیف کر رہے ہیں آپ نے آفرماتے ہیں کہ وہ میرا مہمان تھا اس لیے میں ہی اس کا گند ہوں بس یہ وہ اعلیٰ ترین اسوا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارے جلسے پر اپنے بھی آتے ہیں غیر بھی آتے ہیں اور سب آنے والے اچھے اخلاق کے مالک ہیں یا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا اسلام اور اہمیت کے بارے میں معلومات لینے آتی ہیں بشری کمزوریاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے کسی زیادتی ہو بھی جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ بد اخلاق ہیں یا ان کی نیتیں نیک نہیں ہیں یہ کمزوریاں ہیں بشری جس کی وجہ سے بعض دفعہ اونچ نیچ ہو ہیں اگر ہو بھی جائے تو برداشت کرنا چاہیے یہ بالکل صحیح ہے کہ احمدی چاہے مہمان ہو یا میزبان اسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو جلسے کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے انہیں زیادہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر کارکنوں کی طرف سے صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہوگا تو دوسرا خود ہی شرمندہ ہو جائے گا بس ہر ڈیوٹی دینے والا ہر شعبے میں جہاں وہ ڈیوٹی دے رہا ہے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اسے ان دنوں میں ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ کر اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس طرف توجہ دلاتے ہوئے گماتا ہے قول ناس ہے کہ لوگوں سے اچھا اور نرمی اچھی اور نرمی نرم بات کیا کرو نرمی سے بات کرو اچھی طرح بات کرو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو جھگڑوں کو ختم کرنے اور اعلیٰ اخلاق دکھانے کے لیے ضروری ہے یہ اصول صرف خاص موقعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے اور جب انسان کو اس کی عادت پڑ جائے تو رنجشیاں زیادتیاں کبھی کوئی نہیں سکتی بس میزبانوں اور مہمانوں کو یہاں بھی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس رشاعت کو سامنے رکھنا چاہیے اور خاص طور پر ان دنوں میں تو ضرور اس پر عمل کریں کہ اس ماحول کو خاص طور پر سب نے مل کر خوشگوار بنانا ہے تاکہ جس مقصد کے لیے یہاں جمع, جمع, جمع ہوئے ہیں وہ پورا ہو اور وہ ہے اپنی اخلاقی اور روحانی حالت کو بہتر کرنی اور یہی اخلاق یہاں آنے والے غیر لوگوں کو بھی اسلام کے اعلیٰ خلق بنانے کا ذریعہ بنیں گے یہ خاموش تبلیغ ہے مہمان بھی اور کارکنان بھی یہ جی خاموش طبلی کر رہے ہوں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں اس نے خلک سے زیادہ وزن رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہ اچھے اخلاق کا مالک نماز روزے کے پابند کا مقام حاصل کر لیتا ہے یعنی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو پھر اس کی عبادت کی طرف ہی توجہ پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوں اور یہی شکر گزاری عبادت کی طرف ہی توجہ دلاتی گویا ایک نیک اعلیٰ معیار کی نیکیاں کرنے کی توفیق ایک نیکی اعلیٰ معیار کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرتی چلی جاتی ہے پھر ایک نیکی پھر کئی نیکیوں کو بچے دیتی چلی جاتی ہے پس کارکنان خاص طور پر اس بات کو لازمی بنائیں کہ جیسا بھی کسی دوسرے کا سلوک ہو ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہنی چاہیے اس ظاہری حالت میں ان کا اثر پھر دل پر بھی ہوتا ہے اور دل بھی دل میں بھی بھی میں کوئی سختی پیدا نہیں ہوگی اور جب دل میں بلا وجہ کی سختی پیدا نہیں ہوگی تو غلط فیصلے بھی نہیں ہوں گے جو بعض وقت جوش اور غصے میں ہو جاتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کل کے اعلیٰ ترین معیار کو بیان کرتے ہوئے ایک صحابی صاحبی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنستا مسکراتا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی یہ نصیحت بھی فرمائی کہ نرمی کرو کیونکہ جو نرمی سے معروم کیا گیا وہ خیر سے بھی معروم کیا گیا ہے اب اس بات کو اگر کارکنان اور شامل ہونے والے سب سمجھ لیں تو اس ماحول کی برکات کی وجہ سے خیر و برکت کی خیر و برکت سے جھولیاں بننے والے بن جائیں گے کارکنان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر مہمان کی دلی طور پر خدمت کرتے ہیں لیکن اگر پھر بھی کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ فلاں شخص کو زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور مجھے کم تو اس خیال کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ساتھ ہی میں یعنی کارکنان کی طرف سے اس کو اس خیال کو دور کریں کسی کے ذہن میں اگر آتا ہے لیکن ساتھ ہی میں شاملین جلسہ سے بھی کہوں گا کہ جلسے کے اتنے وسیع انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے کہا رضاکاروں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں یہ کوئی ہمارے ملازم نہیں ہیں بات بہت اچھے اور پر فائز ہیں حضرت مسیم علیہ السلط اسلام کی مہمانوں کی خدمت کے لیے جذبے سے ایک جذبے سے سرشار ہو کر خدمت کر رہے ہیں اسی طرح نوجوان ہیں جو سیکنڈری سکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں اسی طرح بچے بھی ہیں ایک جذبے سے خدمت کرتے ہیں سب اس لیے اگر کہیں چھوٹی موٹی کمیاں اور کمزوریاں دیکھیں بھی تو صرف نظر کریں اور ایک مقصد سامنے رکھیں کہ محض اللہ تعالی اور اس کے رسول اور اس کی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو کسی قسم کو شکوے, شکوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے کہ انسانی کاموں کے کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے مختلف شعبہ جات ہیں اس کے کاموں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اگر کسی مہمان کو کسی ایک شعبے میں کمی نظر آتی ہے یا جس طرح اس کی مہمان مہمانوازی کا اس کا اس کا خیال ہے کہ اس کی ہونی چاہیے یا اس کا خیال ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کی مہمانوازی اس طرح ہو اور وہ نہیں ہو رہی تو صرف شعبے کے انچارج کو لکھ دیں بجائے کارکنوں سے الجھنے کے اس سال اگر کمی کو نہ بھی دور کیا جا سکا تو اگلے سال کے لیے خیال رکھا جائے گا اور ہمارے جماعتی نظام کی یہی خوبی ہے اور ہونی چاہیے کہ حق کہ جن جن کمزوریوں کی نشاندہی ہو انہیں دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوشش کی جائے مہمان نوازی کا ایک اہم شعبہ کھانا پکانے کا لنگر کے جلسے کے دنوں میں مخصوص کھانے ہیں اور وہی پکائے جاتے ہیں فی دنیا میں ہر جگہ جہاں جلسے ہوتے ہیں جہاں کم از کم ان جگہوں پہ جہاں پاکستانی اور ہندوستانی اباپ کی اکثریت ہے سوائے کچھ کھانے ایسے ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں غیر ملکی سے مراد میری غیر پاکستانی یا غیر ہندوستانی ہے اس وقت اکثر شامل ہونے والے جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستانی یا ہندوستانی ریجن کے لوگ ہیں اس لیے یہ مخصوص کھانا آلو گوشت اور دال لنگر میں پکتا ہے اور روٹی لیکن پکانے والے اس بات کو بھی خیال رکھیں ٹھیک ہے کھانا تو ہم نے اپنی مرضی کا کھلانا ہے ان کو لیکن پکانے والے اس بات کا خیال رکھیں بہرحال کہ کھانا اچھی طرح پکاؤ خاص طور پر گوشت اچھی طرح پکا ہو مجھے پتہ چلا کہ کل گوشت اچھی طرح گلا نہیں ہوا تھا تھوڑے مہمان تھے کل اس لیے زیادہ شکایت نہیں کوئی آئی ہوگی لیکن اگر آج بھی وہی حال ہے تو پھر انسامیہ کو اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اگر گوشت کی کوالٹی اچھی نہیں تھی تو انسامیہ کو فوری طور پر اس بات کی کاروائی کرنی چاہیے کہ اچھی کوالٹی کا گوشت ملے مجھے امید ہے کہ مہمان تو اس بات پر انشاءاللہ شکایت نہیں کریں گے لیکن اگر کریں شکایت تو پھر وہ ان کی جائز شکایت ہوگی لیکن شکایت غصے سے بھر کر نہ کریں لیکن بلکہ پیار سے انسامیہ کو توجہ دلا دیں یہ کمی ہے اس کو پورا کریں اس طرح کھانا بھی ضائع ہوتا ہے اور اس کو بھی ہمیں حفاظت کرنے کا حکم ہے پھر شام نے جلسہ کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کا ایک حسن خلق یہ بھی ہے کہ مومن بیکار اور فضول باتوں کو چھوڑ دے اور یہ جلسہ جسے مسیم عدیہ السلاۃ والسلام نے خالص للہ ہی جلسہ قرار دیا ہے اس میں تو ہر قسم کی فضول باتوں اور وقت کے ضائع کرنے سے ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے یا وقت کے ضائع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور جلسے کے پروگراموں کو غور سے سنیں مقررین آپ کی پسند کے ہیں یا نہیں تقریروں کے عنوان بہرحال ایسے رکھے جاتے ہیں جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوں اور ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کے دل پر اثر کرتی اس لیے غور سے سنیں تو اثر بھی ہوگا سوائے اشد مجبوری کے جلسہ گاہ سے اٹھ کر نہ جائیں اور جس طرح اس وقت حاضری ہے جلسے کے دوران بھی ہر پروگرام میں ایسی حاضری ہونی چاہیے تاکہ بچوں اور نوجوانوں کو بھی جلسے کی اہمیت کا اندازہ ہو اور وہ بھی اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں اور اس کے لیے کوشش کریں آج کل کے دنیا داری کے ماحول میں بچوں اور نوجوانوں کو دین کی اہمیت کا احساس دلانا اور اس کے ساتھ جوڑنا بہت بڑا اور اہم کام والدین کا اس طرف خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے ہر ماں اور ہر باپ کو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی طا فرمائے تربیت کے لحاظ سے اور دین سے جوڑنے کے تعلق میں سب سے اہم بات عبادت ہے اور اس کے لیے ہم پر پنج وقتہ نمازیں فرض کی گئی ہیں جلسے کے پروگراموں اور مسافروں کی وجہ سے بہت سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں ہم نمازیں آج کل جمع کر رہے ہیں تو ان کی بھی پابندی کرنی ضروری ہے خود بھی پابندی کریں اور بچوں کو بھی نمازوں کے اوقات میں اگر یہاں حقیقت المیدی میں ہیں تو ضرور لائیں اور فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت یہاں نہیں ہیں اور اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں تو وہاں پھر قریب ترین سینٹر یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور گھر دور ہیں مسجد سے یا سینٹر سے تو گھروں میں بھی باجمات نمازوں کا انتظام اور اہتمام ہونا چاہیے اسی طرح کارکنان بھی جو نمازوں کے اوقات میں فارغ ہیں یہاں آ کر نماز ادا کریں باجمات اور جو ڈیوٹی پر ہیں وہ ڈیوٹی ختم کر کے سب سے پہلے نماز ادا کریں ڈیوٹی لگانے والے جو ہیں انتظامیہ جو ہے یا انچارج جو ہیں ان کو ان کے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیوٹی بھی نمازوں کے اوقات کو سامنے رکھ کر لگائی جائے یہ نہ ہو کہ ڈیوٹی کی وجہ سے نماز کا وقت چلا جائے ایسی شفٹ ہونی چاہیے کہ بہرحال ایک شفٹ اور دوسری شفٹ کو نماز کا وقت پڑھنے کا موقع مل جائے اگر ہماری نمازوں پر توجہ نہیں تو ہمارے سب کام بیکار ہیں انتظامی لحاظ سے بھی بعض باتیں مزید بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں وہ انتظامیہ سے تعاون کریں اور جہاں اور جس طرح گاڑی پارک کرنے کے لیے کہا جائے اسی طرح کریں پارکنگ بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے مرضی کی پارکنگ کرنے کے لیے کارکنوں سے پولج بھی پڑھتے ہیں اس سے انتظام خراب ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ باتیں رسک کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں بعض پریشانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں یا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح جلسے کے یہاں جلسہ گاہ کے علاوہ جو مسجد فضل میں نماز پڑھنے آتے ہیں کارکنوں کو تو میں نے اتوار کو اس طرف توجہ دلا دی تھی کہ وہ ڈیوٹیاں دیں اس, اس بارے میں لیکن جو یہ آنے والے ہیں جو شاملین ہیں جو مہمان ہیں جو اس علاقے میں جا کر نماز پڑھیں گے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو مصرفل میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ بھی اپنی کاریں ایسی جگہوں پر کھڑی کریں جہاں ہم کے راستے نہ روکیں ان کے گھروں کے راستے نہ روکیں اور انہیں تکلیف نہ ہو ہمارے ہمسائے میں نے کارکنوں کو بھی کہا تھا اتوار کو کہ ہمارے ہمسائے یہ شکایت کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنی کاریں ہمارے گھروں کے سامنے اس طرح کھڑی کرتے ہو کہ ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں نہ ہم اپنی کار باہر نکال سکتے ہیں نہ گھر کے اندر لا سکتے ہیں بعد میں اس حد تک اظہار کیا کہ تم کہتے ہو کہ خلافت ہماری رہنمائی کرتی ہے جن کے تعلقات ہیں سال کے سال یعیدوں عیدوں پہ تحفہ دینے جاتے ہیں یا جلسے کے دنوں میں رابطہ کے لیے جاتے ہیں تم خلافت کی بڑی باتیں کرتے ہو کہ ہم وہاں مانتے ہیں یا تو تمہارا خلیفہ جو ہے خلیفہ جو ہے وہ ہمسائے کے حق کے بارے میں بتاتا نہیں تمہیں یا تم اس کی بات نہیں مانتے یہ ایسی بات ہے جو ہر ایک کے لیے قابل شرم ہے جو غیر ہمارے بارے میں اظہار کر رہا ہے مجھے تو بہرحال اس بات میں بہت شرمندہ کیا اور بات ان کی جائز ہے صحیح ہے اگر ہم روکتے ہیں تو یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں بس اس درخواست تو دیں خاص طور پر اس کا خیال رکھیں بے شک اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں لیکن ہمسائے کا راستہ کبھی بند نہ کرے اس کو تکلیف میں نہ ڈال دیں اسلام جتنا ہمسائے کے حقوق کے قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے کوئی اور دین اس طرح کھل کر اس کی تلقین نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود اگر ہم میں سے بات اس پر عمل نہیں کرتے تو قابل شرم ہے اور وہ گناہگار ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو میں کہتا ہوں جو لندن سے باہر سے آنے والے ہیں اور یورپ سے آنے والے ہیں جرمنی وغیرہ سے وہ اپنی کاروں پر آتے ہیں وہ اس بات کا خیال خاص طور پر رکھیں بعض ایسے ہیں جو خیال نہیں رکھتے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ڈیوٹی پر کھڑے بعض نوجوان جب ان کو توجہ دلائیں تو وہ ان سے بھی نامناسب رویے اختیار کرتے ہیں اور غلط طور پہ بات کرتے ہیں ایک تو غلط پارکنگ کا جرم کر رہے ہیں ہمسائے سائے کے حق کی حق تلفی کا جرم کر رہے ہیں پھر اس, اس رویے سے بچوں اور نوجوانوں کے دلوں میں بھی بڑوں کا ادب اور احترام ختم کر رہے ہیں پھر وہ بچے بھی اسی طرح بولیں گے بدتمیزی بھی ہو جائے گی تو کیوں ان کو ابتلاح اور امتحان میں ڈالتے ہیں بس ایسے رویے دکھانے والوں کو جلسے پر خرچ کر کے اور سفر کر کے آنا بے فائدہ ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ آئے اور نہ صرف انہیں نقصان پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے بلکہ بچوں کی تربیت کو بھی خراب کر رہا ہے جیسے کہ میں نے کہا بس آئندہ سے اس بات کا خاص خیال رکھیں انسانی لحاظ سے شعبہ نظافت اور صفائی بھی ہے اس طرف بھی خاص تو جو بھی ضرورت ہے ہمیشہ یاد دہانی کرواتا ہوں نظافت تو صفائی ایمان کا حصہ بھی ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مہمان بھی جب اس خانے استعمال کرتے ہیں ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں تو صاف اور خوش کر کے آیا کریں بعض شکایت ملتی ہے اتنا پانی ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی دوبارہ اس میں جا نہیں سکتا کارکنوں پر بھی کبھی کام ہے لیکن صرف کارکنوں پر یہ نہ چھوڑیں خود بھی اس بارے میں ان کی مدد کر دیا کریں اسی طرح سڑکوں اور راستوں پر اگر گلاس وغیرہ یا کھلے میدان میں گلاس وغیرہ یا ٹین وغیرہ یا کوئی چیز نظر آئے لفافے وغیرہ گرے ہوئے تو ان کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا کریں آج کل ایک اور بات ضروری ہے کرنے والی کہ آج کل بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خشک ہو گھاس بہت زیادہ خشک ہو گیا ہے جس کو آگ لگنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے گو اسے کاٹ کر اور دوسرا انتظام کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پھر بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اس لیے ڈیوٹی والے بھی اور مہمان بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی آگ والی چیز اور چنگاری وغیرہ زمین پر نہ پھینکیں اگر کسی کو بہرحال یہ حقیقت ہے اور حقیقت بیان کر دینی چاہیے تاکہ نقائص نک... دور ہوں اگر کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے تو اسے ویسے بھی حقیقت و مہدی کی حدود سے باہر جا کے سگریٹ پینا چاہیے دے میں لیکن اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میں سگریٹ پینے کی اجازت دے رہا ہوں اور برا نہیں سمجھتا بہرحال یہ ایک برائی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دور کریں اور اس سے بچیں اس بارے میں میں خود بات بھی دے چکا ہوں حضرت مسیحیہ السلّت و اسلام نے اسے حرام تو نہیں قرار دیا لیکن اسے پسند بھی نہیں فرمایا بلکہ ناپسندیدی کا اظہار کیا بعض مواقع پر اور اسے پرہیز کرنے کی تلقین فرمائی اور جو اس میں اور چیزیں بعض عادت ہوتی ہے نوجوان ڈال دیتے ہیں غلط سوسائٹی میں بیٹھ کر وہ تو بہرحال غلط ہے اور منع ہے اور گناہ ہے پھر حفاظتی نقطۂ نظر سے اپنے ماحول پر نظر رکھیں جیسا کے اندر بھی اور باہر بھی کوئی شرارتی عنصر کوئی شرارت کر سکتا ہے اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کوئی بھی مشکوک چیز دیکھیں یا کسی کی مشکوک حرکات دیکھیں تو فوراً انضامیہ کو قریب ترین کھڑے ڈیوٹی والے کو اطلاع دے دیں عورتیں بھی اس بات کا خاص خیال, خیال رکھیں کہ کوئی عورت منہ ڈھاپ کر یا نکاب لے کر جلسے گاہ میں نہ آئے اور گیٹ پر سکیننگ وغیرہ بھی صحیح رنگ میں ہو ان کے چہرے دیکھیں اور جلسے گاہ کے اندر بھی منہ نگے ہونے چاہیے اور سکیننگ کے لیے فاض انسان وجہ سے اگر دیر لگتی ہے مہمانوں کو کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے اس کی تکلیف اگر ہوئے تو وہ تکلیف برداشت کریں احتیاط اور سیکورٹی بہرحال زیادہ ضروری ہے عورتوں کی طرف سے بعض دفعہ بھی شکایت آتی ہے کہ بچوں والی مائیں بچوں کو سے کو تو شور جو بچے میں چاہتے ہیں وہ تو کم میں چاہتے ہیں بچوں کی مارکی میں بچوں والی مائیں انہیں تو کوئی نہ کوئی چیز دے کے بہلا دیتی ہیں یا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے کھانے होते مشغول ہوتے ہیں اور خاموشی سے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو چپ کرا کر مائیں سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا شور کرنا ضروری ہے اس وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتی ہیں اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ جلسے کی تقریروں کے دوران باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ایک شور پڑا ہوتا ہے اور جو مائیں ایسی ہیں جو خاموشی سننا چاہتی ہیں ان کو بھی سننے نہیں دیتی اس بات کا خیال خاص خیال رکھے لجنا اور وہاں کی ڈیوٹی والی ہیں بچوں کی مارکی میں بھی بچوں کا شور تو برداشت ہو سکتا ہے ماؤں کا شور نہیں اسی طرح یہ بھی شکایت ہے عورتوں کی طرف سے کہ بعض دفعہ بعض عورتیں مین مارکی میں بھی تقریروں کے دوران بلا وجہ بولتی رہتی ہیں اور شکرانے والی لڑکیوں سے غلط رنگ میں بات کرتی ہیں اور غلط جواب ان کو دیتی ہیں جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے اللہ تعالی سب کو جلسہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تمام اور ان تمام باتوں اور ہدایات پر عمل کرنی بھی توفیق کتاب فرمایا جو ابھی میں نے دی ہیں یا آپ کے پروگراموں میں پر جو لکھی گئی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان تمام ہدایات پر حاوی ایک بات ہے جو ہر ایک کے لیے فرض ہے اور انتہائی ضروری ہے اور وہ ہے دعا جلسے کی کامیابی کے لیے خاص طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے جلسے گھر لے آصف و برکت فرمائے اور ہر شعر سے محفوظ رکھے اور ہم سب وہ فیض پانے والے ہوں جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ریویو اور ریلیجنس کے تحت ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ٹیورین شراؤٹ پر نمائش ان کے مارکی میں لگی ہوئی ہے اسی طرح القلم پروجیکٹ بھی ہے ان کے اسی جگہ ساتھ ہی اسی طرح شوبھا آرکائو کے تحت بھی نمائش لگی ہوئی ہے وہ بھی دیکھنے والی چیز ہو گئی معلومات میں اضافے کے لیے ہوگی اسی طرح اس مرتبہ شعبہ تبلیغ یو کے نے قرآن کریم پر بھی ایک نمائش کا اہتمام کیا ہے امید ہے ان اللہ تعالیٰ وہ بھی لوگوں کے لیے معلوماتی ہوگی اسے بھی دیکھیں اسی طرح آج دو ویب سائٹس ٹرو اسلام ریشنل ریلیجن بھی لانچ ہوگی شعبہ تبلیغ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آن لائن تقریری مقابلہ بھی رکھا ہوا ہے اس میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ بھی ایک یہ خصوصیت ہے جیسے کہ م... م... آج انہوں نے شروع کیا ہے یہ بہرحال یہ ان دنوں کے روٹین کے جو جلسہ گاہ میں پروگرام ہوتے ہیں ان سے زائد باتیں اور پروگرام ہیں نمائشوں اور ان پروگراموں سے بھی لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب شاملین کو حضرت مسیم علیہ السلط کی دعاؤں سے حصہ لینے والا بنائے الحمدللہ الحمد للہ الحمد للہ و نو عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تولو شُرُورِ بلاہ می شور پیات مَنْ میا اللَّهُ فَلَا مدلا لَهُ وَمَنْ میں فَلَا فلاح لَهُ ونشد اللہ ونشد محمد وربا وَيَنْهَانِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعَيْزُكُمْ لَا أَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أُذْكُرُ اللَّهِ يَذْكُرُكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ